جیسا صاحب آج کل میزان بینک وغیرہ کا اسلام اسلامی بینک کا اشتہار چل رہا ہے کہ اس بینک میں مہانہ نفع سود ہے یا نہیں یہ خود انہی سے پوچھ لیں وہ خود کہتے ہیں بڑے بڑے افسروں نے پوچھا کہتے ہیں یہ جی سو فیصد ہی حلال نہیں ہے کہیں دس پانچ فیصد ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑا ہے جب دس پانچ فیصد بھی اگر گڑبڑا ہے تو ہم تو فتوا یہی دیں گے کہ اس سے بچا جائے بلکہ ہمارے پاس ابھی بھی حجرے میں ایک صاحب کوئی ہم سے نقل لے گئے کہ فلاں صاحب نہیں مانا ذرا دکھائیے یہ تمام معاملات جو ہیں وہ علماء دیوبند نے شروع کیے تھے اور ایک مرتبہ علماء دیوبند کراچی میں تقریباً کوئی تیس بتیس ہزارات جمع ہوئے اور انہوں نے فتوا لکھا کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ میزان بینک کا یہ وغیرہ جو کہ بغیر سود ہی ان کا یہ بالکل سود ہے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے بالکل ہمارے حجرے میں موجود ہے وہ پرچا جس پہ تیس بتیس علماء دیوبند کے دستخط ہیں اور انہوں نے اس کو ناجائز لکھا لہذا ابھی تک یہ سو فیصد حلال اور طیب ہے یہ خود بینک والے بھی نہیں کہہ سکتے ان کا نقطۂ نظر یہ ہے ارے صاحب دس پندرہ فیصد گڑبڑ ہے نا تو آپ ذرا خاموش رہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کے ہم اس کو صحیح کر لیں گے یہ تو یہ حساب ہے لیکن یہ تو ایسی بات ہے ایک مٹکا بہترین قسم کا دودھ کا شربت بنا دیں اور ایک ہی قطرہ اس میں پیشاب ڈال دیں لیجئے نہ وہ دودھ دیکھا جائے گا نہ اس کی مٹھاس دیکھی جائے گی نہ شربت دیکھا جائے گا فتوا کیا ہوگا سبھی حرام اور ناجائز ہے تو یہ تو خود بینک والے دس اور پندرہ فیصد سود کا تو خود اعتراف کرتے ہیں وہ ہمیں کیسے مطمئن کریں اس لیے میں منع کرتا ہوں اور میرے پاس فتویٰ موجود ہے